میں ہر فلام را اللہ پافی کیرحمانی کتاب خبر کتاب ان ہاذا کتاب ان تنوین لتام ہاذ کتابوں دادیم الشان کتابوں تنوین کتاب ہاذ مشان کتاب شان عظمت نکھے دادا اس بیاں او بیانزمت دادے کتاب آزم الشان اوح کی مت ازمت نکا اوح کی مت دادا تو مضبوط كرشی وی آیا سماندا رحكیمتات مضبوط كرشی وی دے مغلا دادا یو دا احکام احكام اثر كی اگر قول فساد احکام من الفساد من الفساد رحیمت تازہ مضبوطی آیا سن دے بات فسا خسرا ان لا خل فيه ولا ونا في بھى ولا و في و وبشاراته آتی مارا دار مضبوطی مضبوطیہ درمیان کتنا مضبوطیہ تیز بارمی کم واقعات مہارا مت آیا تضبوتی آیا تین خالی فساد ناد خلاف نادنا خز نہ مت آیا تنا کتاب کتابا سکھلاسک وزیر منسوخی اے لان سانا مت او دا منسوخی سمتیارت مل سم سیرت بے جا جا کر جدا کردی آیا تے کل حق دل مفصل بل فرائے روحانی سبھی سم جا جڑی شیو یو لڑ دار دبلو سے جا دار آیا سرد دلا گورا سر سرد تفیفاتا سر بشارات وی کل کلکر بنیام کل تیاگ تسکی بن نکم مانا درا خط سے جدا جدا کشی ودھی کل دن فصل بل فراطان دان گیت کل سر سرداراتی رتوں سو مفرت دی دی جدا جال گڑی سبھی وادیت سبھی کر جا سب جا گڑی حکمت سبھی فواد کا سباد مختر سرتی پور کانسی گورا وکال اللہ کبھرانو قرآن وکال اللہ کبرانو قرآن جم لطن واحد واحد کافرات کے ولی دلال گلیش پدماں دا قران پیو سلبانی دے لگ لگ جوڑی دزانے جوڑی قزاد بنگے دارن دے لگ لگ لگو ولی ننو ثبت به فؤاد قرتنہو ترتیلا تے جی مضبوط کم پدی بان ساسڑ اوبل چے جی واضح کم تے واضح بان حرکت لس منٹ من حاصر اللہ اکبر مزہ متان اللہ اکبر کافی ملادے کا لس منٹ کے لالچین جانا چھ اللہ کال کے جا کتنا دے وہ قیمت آیا تع مضبوط فری کی باہ فرت واجح دیا تے دے فو بیاں دہٰ دہرام کے بیاں دہ کام کھینپی سمسرت واضح کشی وی دیا تے دے فو بیاں دہ لال دہرام کے بیاں دہ کام کھین خرت مل <سؤال> حکیم خبیر اگر قیمت مل دن حکیم فوسرت ملدن خبیر حکیم دکیمت سرگی او خبیر تو خوبصورت مضبوط او خود ملد ان خبیر خبردار ذات نہ دا تفصیل کے کوئی مسئلے تفصیل پی مسل دے اللہ تاغ اللہ مقصودی مسرا اللہ تاب اہ اللہ اللہ اللہ تفصیل اللہ ان القرآن حاضر حرف ان حاضر اللہ تاب اہ داد قرآن کریم ٹول پلا کری مر کری مدر اللہ تا بدھ الا اللہ بلکہ ٹول اصمانی اللہ تابو اہ ٹول اصمانی اللہ تاب اہ دلولہ اللہ تابو اہ چم کران دش پہ تم نبرات اللہ تابو الاح دادمانو کتاب مرکزی مسا اللہ تابو الاح درش بیتم و و بیننا بینکم اللہ اللہ و کتاب کتاب درشم نمبر کی بہترین قرآن و تورن جی ٹو رسمانی رومنا واضح احمد صلح اور سمرا اللہ ان اللہ چتا اللہ. اللہ اس بات پر سرت من ذکر وصول کے چکم سرت ال ذات ال راج حروف ہجاؤ بان من ذر الناس پر کے مقاصد اربعہ قران کریں ذکر کئی مکہ صداقت قران صاحب سے احکامات آیات وذام سرت وحید صاحب ش اللہ تاگو الا اللہ واسم سرت صلات ان نلکم منه نذیر وبشیر زین صاص الفرا تلفذ اللہ نہیں کے نخل خبر ان کو متاصا اللہ پیغام من دھیر وبشی کی شرد وہد معافی اگائے معافی اگڑی نہ معافی خالی <سؤال> رریشانی ناج ناتر ہر خاون دامر تا مر سر وین تفیق دا کا سلسلہ مر مقصدا اثبات الاخرت ان اللہ ہی مرجعکم وہو علی کل شین کل خاصنا تاسوا بسنا اللہ بارشمن قدرت ولاله ذات دیو مصلا عالم یہ کل شنو اللہ مرشے یا فبارد کافر کی آیات نواریدی دی کافر با داویل کہ منگ پزار پسی پوری کو کو دا کو خبرانے بار امینان کے مینار بچا پاک حاجت کیربان کی کوشش کا کو پٹوار کی پٹوارت دلاندی دلانگی تحصیل تجرت نہ صرف خبردار پٹ مچھار اسلحی دا پڑی دلہ نیا اللہ پتہ دا اللہ خبرو کی و خیال دارا بوشتے دا وما من دا دا ما انسانان دی دی دی انسان پویدہ اللہ <سؤال> پزیاد استقرار باغمانی مستقر و مستقر کیم گانے معنی مستقر کریں مستقر رہا فی ارحام الامہات و مستوضاہا فی اصلاب الاباؤں زیمیار و مستقر رہا فی الدنیا و مستوضاہا بعد الدفن مستقر رہا فی الدنیا فو دنیا کی قدر کم مقام و قدر کم مقام اللہ مقام فی قلن فی مبین دی فعلم کے حاضر و هو خلق السماوات فی ستت مقدار حاضرولہ کام يا بو شفق <تصفيق> ذرا كان كل كنسيدو اشبي رحمه العثماني رحمه الله لا ينا مطابق منا فايات صدرت حجمان وان يوما عنده 1000 سنه مما تعدون قال المغني شيخنا نور الله مرقازو ما دار الله عز ذات تجب ذكي العثمان کن فا یکون کلا چا اللہ رادو کدو وجود دشئے نبت چا اللہ تک کن ہوئی بس بیا موجودی فی ست تاییہ من پشفق علمحوں کی وکان عرش و علماء او دے عرش دا اللہ فوقو بانی او بمخ کی فیدا دی کارشو دا صابت تا چہ عرش مخلوق دے نا چہ بازی کرگی کے عرش قدیم دے او او مخلوق دی عرش مخ کی فیدا دے کان اللہ ولم یکن شیعو نا حدیث کی رضی خان اللہ موجود نا عرش فیدار کمان فیدار راجح اگر کی فیداری کمال راجا کا پیداری کامل قدرت عرش اب عرص مانوی دے اب آر شاید بان چلے اللہ علام دار المتحان دے دار الفطلا مخصورکبورین مقبول مہربانی یو شہ دا کوقالالن <سؤال> لوج ہیں دہیں یکوو نفقرن لے شعام لوکوہی کمہ سنا چیم تحانو بتاسمنہ کمم یو دیکھے عمل والا کہ چا د شرت موافق دیے دے چمل پ خلاص کشتاہ خلات بکشتاہ اہ قہ انہ کو جر ملچے دقیمتہ کچے تو دی کھہ کافرہ کہ تااس پر پس تم درکوون لظینہ کفرو نوایے کافرہ لا مدته مقرره الى مده ولا مده معده ينتهي مقرر تلي يقول ان ما احبسوا وان بيدا يسداب من خبرا نغير اضافه من راضني يقول ما احبسوا واي كافر ما احبسوا سلتينا هود شبيه سدين مصابين كي شبيه سدين مصابين كي برآت بیات نارم لمتا شروع کیے گی مشرکینوں متالبا قولا چورد عذاب الذی کل بدال ذی قلنا ایت من تعاقم عذاب یاتون نهار تشی بدل ما ذاجر من المجرمون اسمى ذما نمبرات 15 نمبرات کسر جنوس موجود چھوے نے کمر اینا شکر انسانی کافر کو واحد لال تکلیفات کے مانی مستی کو مسلمان حالم امداد کچری نے انسان حضور رد آر جمع کا انسان تکلیف منگا تاز جاری کو حضور تکلیف مر رکھ کر کے شانت میرے تکلیف کے کافر دا لکن دا کی سبر کئی او فحین دو فشاری کے بشکرے و باسی اللذین سبرو عمین السالحات مگرانا قاسان چہ سبر کی فکر دبلیفات مانی صبر کی فتاعت داللہ بانی و عمل کیتے نیک و ذا غیر شاندہ سے نہولائیں کہ نہم مغفرنتم و عجرن قریب ذا غیر فارب عصر سے دے و عجر حضر مندے لا تسجیح ترغیب تبلیغان ترغیب تبلیغان و بعض ما یحائلے و ذا عقم بی صدرکان یقول اللہ ل شاید پر کے شاہدی تا تا باریم اللہ نے خزانی ورکی دا مقصد دے قابل ساخت نہ دپوشلا درجی په تبلیغ دے نشی شان د نبی رسنده تحدید ور ان دا غی د اعتراضات نہ دا وهم اعتراض له خلقو فنزمانی چې پیغمبر بادام صلی الله علیه و سلم فری دی نو کله اعتراضات ډیرو تکلیفات ډیرو نه دا اعتراضات مهم دي چې سراتو سلام الله علیه و سلم بادا فری دی نو تاسو ورکو له تبلیغ چې زديد اعتراضات وجن مسلف نه دي اگر چې دا اعتراض کوي فلاں لک هزارم ان نه زديده اعتراض مختصره چتم سل کی سوستی خود لگ لیکن خودن کی کی مقصد دے کیا جو فرائد تباد جام مسائل جو ہے کہ تا تا سنگے درون کرے فدی بال سنستا نور نجہ نشی ترازا کہ ان یقولوا لولا انذرنا لکنر شرمنی نو نصلوا تم صلوكم ای يقولوا چه وای لولا انذرنا لکن زر وند راضی فدمان خزانے تقسیم و خلقتا ظاہل خزان تراجم کی اور سرشت راشی خلقتا وائی کو شا دل کی خلاف جواب تد ترازا ترمش کی نو ان ما تنذر سا کار دادے چ خلق لا کو دادا ز اللہ نے خلقمان بلکہ بک جی سورت کے دام مضمون برآلس ابھی مجموعی کرنا سورت راوڑی نہ لاول مطالبہ چلس سورت گی بے مطالبہ مطالبہ تا رو بلا چار چیز خورا روشن چیتا چیتا مراد بند نے مدیام سواد خواب چیدام پنے میسجی ورا گون کو چرے کو فال جواب نہ کہتا تو چھے جن کو فال مؤنما نزل بین اللہ کوئی Temps, دن tovrijd, Hola.. teaching, دنیا تج ہی ملا ہر انسان سبب ایند دنیا حصول کوشش کی دنیا بھر سونا تھا سونور کفار تھا آگ چر کلچن دونیا وسی نا دہ میڑ ڈول ڈال و می جادآمار چکند دنیا فارا کی و دی دنیا کی وحم فی آب خی وی کچھ نقصانی اور ورگزلو کافرت دنیا کی دنیا اور ورگزلو پورا اور الائک اللذین اخو اخرت کی بیشی نہیں وہ اللذین دغ دنیا طلب کون کرے دنیا کوشش کون کرے دنیا الائک دغ طلب کون کرے دنیا کوشش کون کرے دنیا نہیں سلام فی الاخرت الا النار تاریخ المحرز صرف دنیا تمتجے کفر اور غفر سوال کرے گرا مسلمان حالو گلا وشاند کفار پانی نار نہ سنا نہ دیوڑ دغ دنیا تمتجے دی دی, برا دی تا چی دا سڑکوں بان سے من کان ملکانانو صاحبانو جہاز دفارے من کان عید الحاطہ دنیا کی نقصانی دغت طلب کا ان دنیا دغت محنت کا ان دیل کے وحبت ما صنعو مار دی فدی دنیا مگر جہنم وار برباد کا کم کئی دام حدیث مشہور حدیث را دی جب ورد قیمت سان نفیشی دا اللہ فضل بار کا مجاہد در کڑ خلطا فلاح اللہ, خل اللہ کی جنگی کی شہید شو اللہ کے دروغ اورادی اور دو شجاعت دو اللہ دروگ نوم تو دعوت دا دا کا و تا دا اللہ دا دا تا دا زمان تا دا دا. اللہ تادا نمون حضرت حدیث کے راجی لاول جہان ب جہن اصل مقصد کے اخلاص سے لک عمل دی اس اس تا با حدیث کی جنت جنت پہ اصل اللہ دی منک اخلاص پر اصل سبتر کل اللہ رشتے وی امردا حاضر آیا من کا نوری الحرا دنیا وین آمار ان حصول حس دنیا وی حاضر کامار خود دین کے خدا مار دین مقصد حسلیاں مقصد مقصد رشتے اللہ من کا نوری دل ہر دنیا وزین سوچ تلگا دنیا وی ڈل ڈا دول آمر دفاع دیا ڈول ڈا دنیا نو آمار ہوں بھول بھگ متا بدن ہمارے پری دنیا کی فیہا صرف دنیا کی برباد کما مار چکم کو بربادیا مالی اب من کام بک سب تین ابمن كان لابيهت عيد للدليل العقل اغثو تشي ثابت بدليل بان نفسه دليل العقل فمقصدكم سلبانوي اغثو تشي ثابت بدليل ما ترفد فذرنا وذلوه ناتلوه ما اخذ في معناه الاجتماع وذلوه شاهد منه يذلوه ويرقصي بدي به شهتلوه يلحقه ملحق بدي به شهتنا دليل ترفد اللهنا دينش مرات اغثنا دليل وحي قران م ہ شپ پ کے ذ اق پس سے پ کپ پسے شہر د طر پدر لانا و من قبلی ہی کتاب مساہ ذیل نقی و من قبلی ہی کتاب و موصاح او مد یہ کتاب د ممسال سرسلام ما مچ پ مسئلهغلی رحمت او لائے کو دا کاسان چغ سردلیل اقم دبت دلیم بھی دلی نکا چی مدی کتابین داغ دے او زی جہنم داغ دش بیاں بیاں دلی نکارا بہ نچن بیاں دلی و شاہ مرتھ مرت پہ شاہد می امین قبضی تاب سا مراد دری نکلی امام امراو مختار چار مضبوط رستا دری واہیم پمت سرچتا اور دریں اقیم مسل مسرہ شراونی منو نبی ایمان داڑے فدی قران بانی چاچن چن کار کو تو قران ندا تا دو ڈول کوفارنا فنار موعده اور د جانم سے دلو زغل فرا تا کو ہندیت منو م قبر شک کے نسل زازا فاوے بانی ان الحق من رب کینان دا اخبا خبر دا دعو ادریش طرف در درف سان یا دا قران است در طرف درف سان ورکنصر الناس الاسلام نصر خلق ایمان داڑے فدی قران بانی زجر اور من اظلم من افتراال نا گل فیش بشی دغ مزین الشاط ار رسول الشاط الملائق الشاط الفی نمبر گواہی نمبر الشاط ار الرسل نمبر آٹھ سورت علم فون سلام بھى بانى گواہى يہ سليسم نمبر آٹھ سور سور سر سر اشاہد یوتس مہید شہید لیام <سؤال> آزاد انسان پد مانی گوکھ سورت یاسی ہری ملا پا مت خل منا اے دین مت یقین سورت آسین ہری مالا پیم نمبر آت روشحدان گویوں کی صورت حام سیدا شلم نمبرات ہام سیدا شلم نمبرات ہام سیدا حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأفسارهم وجلودهم بما قاموا يعملون قلش راشي ميدعان ذكر متقوائبك فضيباني دي وغناظو دي سرقل ذي فستي فامار ذيباني وقالوا لجلودهم لما شهدتما رينا بوئي ذي فستو قد ورقوا يقلتاتهم منباني قالوا انتقل اللذي انتقل لشيكوا ويالك منغر الله عجب ويالك وخلقهم أول مرتين ويليه ترجعونا ويقولوا الأشهادون وائ بگو آبدی ہے متا تسن شدیپرباد خبردار <سؤال> رحم اللہ ما دنیا کی سورج نسرے نا يَأْلُونَ سَنَدُ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ نَبَرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَعَاقِلُونَ بعض دیے جوب کی, کی د جو ان او اوو ک کے وہ خ لوگو نے ولو کانو ل لایکرون ومنوہم یں د بٹ وڑ سرلو کو مانے تعور خود سرے یہے سان تہ ہضر مییا وورو کانو لا سرون اگر کے حق ولوو کانو سرون او کل لی ہ سان پوہدا کسان چ دی چدید غبنی خذقرہ غگونا نے پسصر کو وحدانے تتلل اوړ کل لین او خضو توانان کے ور دوی فرظ لاہہ کانفرون ررک بشی دیناغاا لہا چدید دظہ جوولکیون لاج رقج رقا خام خام خمر خام خا ام سنا تھا ان بشارتینس مانی عمل کے مثال و سبھی برابر برابر کریم کی ترقی وانما كام تعلق بالمقصود الاول ان لا تعبدوا الا الله الذين من اهل السلام فالقوم فان انني لكم نذير مبين ان تسرفوا لرونك الخارا فذين نذير الله تعبدوا الا الله سنت وموسى اتنا الناس رضو السلام تامر فذي بيان اللہ نلو سرران السلام زمانه ترې وخت کووري اوسم برې ي چې ب فيبر کېد نی سای بشر نهدي داو قدمه ې در د کافرو چې وسې سرلو جمات د مخې د دا ګئ اویر مشررانو کافر د کوم دنوحل سررا نلو م مد بنیاددم په شان د منبان د کوم دک نه به وي سبا بررادم پر شان د مږبانو معاد قطماکه ال ظنه هم ارانا نلو مه چې تا دار نہ ہم نے کا جس ساتھ ابھی ذریعہ کریں الذين مراث نامگر چاہے لاج نے فن سب کی ہمیشہ رفاہ مسلمانوں واری دیتے ترا کافرنا لاج نے سنبالا جی بعد اصل سریرہ والے داخل میں شرافت میں شرافت ہمال را لا کو مارے ہمگ فارس سوس ہمگ بان رفضان بانی صفات بلذنکم قازمین من یقین کو بتا سمائے دروجن اوین نے اے قوم خبر سے تاس ان كنت علام بینت من رزق قائم پدلیل با فرمانا زم سد راثی من رحمت وان تم راہی دفار بت گرون کے کم ازمان وڑ بیاں چاندان در غالب ان اجر اللہ راہ ور بیر من مرحیم سرم بکر فاللہ بانی ومانی بیتار داری مطالبا چمان را کتب اللہ زینا راہ دانستاس جکم دار دی دا لاند خلق دیمانگ دیس چرتک ناصر غالب دار رنکا جواب ترغیب علام قوم محدین اے قوم سو دے بچ کی سو, جی سو بچا مسلمان دل بچ لانی کم وَلَا آمَنَا قُولِ اندھی ملک نشو نوحر اسلام پوینده نخافیرو وارا دوس بس بیگشی چاگو اتنا اوتو تزیر سر چوگلیتی لگواری وارکیو اتنا ند دواری جزمال مرمز مارلکا غلال مارلومکا وَلَا آمَنُا قَالِ امْ زنبیقب پا قَالِ ام بانی وَلَا آمَنَا قُولِ اندھی مرک زرد آو دا غم نکم جزا فرشتیما وَلَا آمَنَا قُولِ اللَّذِي تس دو جس پہ گئنی سترکی ستاسو لئیوت یوم اللہ خیرہ چیز کرم اللہ ورنکہ آغیت خیر اللہ آلوی ما فی نفو انفزہم کرب کفار دامیل چیز داد دزر مرگر ستاسا نیدی اللہ آلوی ما فی انفزہم اللہ پاک پوئی دے پوپٹ زنو نزیبانی زید آغین اسم مزمات سکار دے اللہ آلوی ما فی نفو انفزہم زفو انفزہم اللہ پوئی دے فاسمان چیزی پزر کی دیمان نا انی ذل من الظالمین زف يا نوح قد في في القرآن نور اللہ خبرسا نا خبر ملن وا بھو رام ڈاواز میں میرا دار اندسار پھر کہے نے کہ اس مکہ دمانہ واروں رکہ نے سب فلاسی چیت دمکاڑے ان نمایتی کو لا جزیع عذاب ذات صلی اللہ ک اللہ کو تا صلا سذن کی نا عبد اللہ نہ ولن فکم نصح نفیذ نصیت خیر نا زما کا ارادہ کم جز خیر و تو میں رب اگ راسے اللہ تباس واپس کی گی دا میز کی خالی راہی ام یقولون افطرا بلکہ موجودہ مشرقی خالی رہی میز کی آخر شری میز کی, محط کی بلا خبر راشی جو عام مفسرین علامات کے میں ترجیح سے تعمیر گئی ام یقولون افطرا او جرم من کامن و هذ گلشن وحنا سلامات والسلام تجيقين ييقين لكاي تنال هيس گل ایمان دراولي کونس تا نمبر چ چار اوڑے دے نور نازنا نور نراولي الا من قد عمل مگر چ چا ما داولے فلاتو الله با صاحب راوري فدي ما ما خان مكم جن کي کامل ددي با ني قلب ش قران نور الامر قدو تلاذات سنا اوخذن يو ديقان داغ نغم کلہ طالبان با تراضا شروع کو نای طرح یوزری پی تراضا شروع کو وی چونو حن السلام داوی وګر سر دینو کی رب لا تزلل الارض من الکافرین الدیار رب لا تزلل الکافر کا رب لا تزلل الکاف کا اسنا انت مبریذ الکافرنا قدم مقدس رب لا تزر سورتی ن نوح ربرت رب لا ان جاتی متارن ربرا مغری نو دان کو اللہ من چارا جن بانے دی میں حکم سمنگ را ر شان د بیاؤ اور کلمہ جید ر فضمالے جماعت قدون علیہ السلام نے فرمایا کہ کو کو نے فضسے قال انت تصلون و بلح علیہ السلام کتا سٹو ایک امام کو سمین نہ نہ منکم من بترگی کو فتا سبانی تھے اور وخر روان دے بدل رٹھ کو افساس سر کو کیتا سٹو کہ من پر سے سب فتا دمون زل جتا سو فیش چا مان سا کے اگر حل والے نہ نازش ب زمانه عذاب ہمیشہ مقیم دائم حد امرنا کلچ را عذاب زم امرنا عذابنا کلچ را عذاب پار تور یو دو منور نمبر تنور تبز قسم کی, پوستو کی, رہا کی, فنور علی کی مرازی علامات کم کے دے دے بس سوری جا امرونا کلچنا شاداب تنور دی بھائی سور بیگا دین تنور نظ ہوتا بیڑی کی مختم شنا زوجین کو جوڑے نئی ندل مہرشی خل اہلام کن کنہ کا کل اہل اللہ کالم گراہ چوک چمکم داسا کف بیڑے کا چاندی مانے دنو سلام دعوت, دعوت و کسانو کسانو دا, دا, دا پیش کا اما آم نہو اللہ کلی را مہو عل کلیمان دونوں کلی نگر دیر کسانو عل کلی رسان سرتی صفا عل کلی دیر کسانونا نوح نو نی مل مجیب نیا وعالنا براتن ولقد ناذانا نوح فنين واعاذكم من كل سلام من قبلكم قبلكم انت دعادهنا ورجينا واله من القرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين صرف داغولت فاض شمارو ماذا صرف داغولت فاض نوتول هلاك شيدي وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الاخرين الذي وجنا راجه قول دار دري او فماتنا فماتنا لغفور و من و ما آمن دل دل دل آ من مولہ کلی لان در نو سردی سردی نیمو جن چو د شانتان کی با دنیا کی دن دنیا ڈکا دھاگ دنیا کی جیو داگی توانت ہُوا دان ہونا وا در فل بچی نان فیماز ربھی مگر اوا تو چلنا پھر ہم کی وحال بین لاک مکالموشنا فما بین ذو حری السلامكما بین ذی کی او حال شبما بین ذال کی جفا فکان الذل مغرقیق رسول تبا کرشونا ساجی رحمت اللہ علیہ ذکر کہیں پسر نو بابا بابدان بن رش خان دانی نبوت شغم شد اگر ذو حری السلام ذی حقہ کہ جب کافر سمگل شاغا خان تھا فا اگر بالکل رک گئے جناغا منظر دل بد فکان الذل مغرقیق شد ڈ سم نا کالیا آر سب جائی کل اللہ شکایت روی شا لاتے تیر کف بوج بو دفر بوزرا سما فری اے سمانا بندی الماء بوجر داری کم شو بو مدارک مانا کی وغیرہ گھر بانی كنا قد <تصفيق> ذماره كده هاغا تقفي لاشوي دي نام يقصرم اجزز رح الرسول والسلام قال جوي ودري دا نا هاغا بيري ذن رح السلام بوجودي قال ماني وكيل به للقوم الظالمين ورش هلاكت قال القوم ظالم ونادوا نوح ربهم اواذكن السلام قلت ربك قال ربي ان ابني من اهل مرن غیر ملا کار فلا تی مال سل تم سوالم کوز مہن دان چالی ہر سا چی نر سرم چو سوال کورج دان کار کے دارالتحف المسلمانا لكي يذكروا الله ولا اتسست از بحالت في نشري ذو كافر سدي اعقيده ان لي مال سرك بين ما تم سؤال ما ضمانت اغتيز نشي سال فالفا علم اني ازنقا بندركم ذات الله نو فقفر دغمان بر کے خیال اد شراب وامن صاف ازل سوالکم سن اللہ تجز مال فر فهم سن ول لا تغفل ماذ توس شانت بيوت دارك لشان زلت نے سازل دا, دا معفرت وا ان قد كبار پر شانتی زمك پر شانتی جرعت والا نہیں تو چری دی گرانو شو سازل شوے پروافرن سازل اللہ تغفل یک معفرت کی تمام طلحمر کی فما با نے شملت وانیان عقیل ان من و لش ود اللہ اثلنا اے او و نوا مین سر والا اپمانداد سرد نتھ سا سگ مرغیل مان سالو کي جان ما كون تا دم تا ولا قبل هاذا نبي جانت نو السلام نتا نو صقم سام کي قبل هاذا ما کي بين كما صبر نو حاصل نو نفس بين كما صبر صبر کو بتکلیفات مان نے قدم چ صبر کر نو عليه السلام ولگ و خنو ډير و کسو نهل سب قال صبر صبر کر صبر کر نو السلام ان العاقبه للمتقين انجام دفات متقين دي نه جات ان کی کے کے ایمان مرے بارو مگر مجریم بینکن اویل دے قوم دل جم کھینا اے ہوں ان من کے خبر ماں جے تناڑے ماں جے منگر تکلیف اوشن قرآن اور ذو الکون حضرے سلام ز گو اپ کو من لا حضرت عاصم گواہی انی بریئم مما اشریکون ز بیزارند ہونا چتا سد نہ سزا گل زوی سیوال اللہ نا زیس تا خلاص سوانہ ہن خلاص فقیدونی جمعان تدبیر وک تا سٹو زماف بار تا س سات سوال ہا سملا توں سین بے مادر ذریبر محلت نہ کوی زکا انی توکل تو سے ما اعتماد گڑے اللہ بانی سے مارب دے سات سم رب دے مامند متلواخذ من سے ہر چیز اللہ مقدور سر مگر لا دے ان کے قدرت نہ مقبوض دل لا دے مقدور دل <سؤال> لا دے تہ قدرتی ان دربیانہ بہترین تحقیق کی بیاں قدرت کام دو قدرت کام قدرت مشدد کی قدرت اللہ بھی مشت اللہ اور ہر چیز اللہ داد دا دا دا صاحب ٹول تو سرفاد اللہ داد صاحب دی. اِنَّ ربی علی فری تصرفات کی, کی, کی, کی کرزلالت ہدایت نہباب سواب دے جی مرد راوت رابطے ان دے و نا تکلیف ربر سنا۔ تقریت حد تصوش کھیرمرگ امر نزا کلچر ون جائنا خلاس ممنگ سخ نو ترکن دا دیانو دنو حدر السلام خلاف دا پسانا دا دا دی خلاف ری نانی دیتا دا دا حکم دا ہر سل کنا گرم وت بہ دے سب دادا شو امر کل جب بال دا تھی دا ہر سر کشنادر ودی دیا دیا خبر دار ہےلاکت دادر کر آدھی متر